جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کتاب العلم یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دینی علم لینے کے آداب کیا ہیں ان آداب پہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی ہمارا موضوع یہی کچھ ہے آج دسویں ادب کا تذکرہ ہوگا کہ جو دین کا علم لے رہا ہے شریعت کا علم لے رہا ہے اسے کون کون سے آداب کو اپنانا چاہیے دسواں ادب یہ ہے کہ سننا کہ آپ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں کتاب و سنت کو چھوڑنا نہیں ہے اگر کہیں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک طرف قرآن ہو دوسری طرف ہمارے کسی بزرگ کا قول یا فتوہ ہو تو کس کو چھوڑنا ہے قرآن کو چھوڑنا ہے کہ بزرگوں کو چھوڑنا ہے؟ کو چھوڑنا ہے ہے بزرگوں کو عام طور پہ بزرگوں کے فتوے جو ہوتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں انشاءاللہ لیکن وہ چونکہ انسان ہیں ان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے اب جب کبھی ایسی کوئی چیز آ جائے جو نبی علی السلاۃ وسلام کی کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو وہاں پہ صحیح حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا بزرگوں کا وہ فتویٰ ان کی وہ رائے ان کا وہ قول تر کر دیا جائے گا تو کتاب کے مولف کہتے ہیں دسواں ادب یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں کہتے ہیں کہ طالب علم پہ واجب ہے یجب التام علی علمی العلم والاخذ من اصول اللہ تعلق فلاح طالب علم علم اب طالب علم کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے مکمل طور پہ یہ رغمت رکھے کہ میں نے علم کہاں سے لینا ہے علم کے جو مسادر اور مراضے ہیں میں نے وہاں سے علم لینا ہے شری علم کے مسادر مراضے کیا ہیں قرآن و حدیث شری علم کے مسادر مراضے کیا ہیں قرآن و حدیث باقی جو بزرگوں کی کتابیں ہیں ہمارے اساتذہ کی کتابیں ہیں ان کے ذریعے دین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے لیکن اصل جو علم ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس لیے جو دین کا علم سیکھنا چاہ رہا ہے وہ سب سے پہلے آغاز اپنے علم کا کہاں سے کرے کتاب و سنت سے کرے شیخ کہہ رہے ہیں وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو علم لینے کا آغاز کتاب و سنت سے نہیں کرتا اور آج کل آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں دین کا علم دیا جاتا ہے لیکن اس کا آغاز کتاب و سنت سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ہوتا ہے نہیں میرے بھائی علم کا آغاز جو ہے کتاب و سنت سے ہونا چاہیے اب شیخ کہتے ہیں کہ شری علم کے جو مسادر و مرادی ہیں وہ کون کون سے ہیں کہتے ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو صحیح احادیث قرآن کے بارے میں کہتے ہیں طالب علم پہ واجب ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں پوری رغبت رکھے کس لحاظ سے تلاوت کرنے کے لحاظ سے ہر ٹائم آپ کا شوق ہو کہ میں تلاوت کروں گا دوسرے نمبر پہ حفظن آپ کو یہ بھی شوق ہو اس بات میں بھی رغبت ہو کہ میں نے قرآن پاک زبانی یاد کرنا ہے تیسرے نمبر پہ فہمن میں نے قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا ہے نمبر چار عمل امبی میں نے قرآن پاک پہ عمل بھی کرنا ہے تو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں تلاوت کے لحاظ سے بھی حفظ کرنے کے لحاظ سے بھی سمنے کے لحاظ سے بھی عمل کرنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے قرآن پاک سے آپ کا تعلق لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کل ہمارا قرآن پاک سے تعلق برائے نام رہ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں دکان میں قرآن پاک کا ایک نسخہ پڑا ہوگا اسے صبح صبح چوم لیا اور اگر ہو سکا تو ایک سفا دو سفے تلاوت کر لی اس کے بعد اللہ نے یہ کتاب میری طرف بھیجی ہے اس میں اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کیا مجھے کیا آڈر دیا ہے یہ سیکھنے کا کسی کو کوئی شوق نہیں ہے تو یہ میرے بھائیوں قرآن پاک سے اراض کرنے کے مترادف ہے یہ قرآن پاک کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے یہ قرآن پاک کو پشت دکھانے کے مترادف ہے قرآن پاک کو پشت کرنا اصل میں یہ ہے اصل میں پشت کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت چھوڑ دیں یا اسے سمجھنا چھوڑ دیں یا اس پہ امن کرنا چھوڑ دیں یہ ہے قرآن پاک سے اعراض چھ کہتے ہیں قرآن پاک سے آپ مضبوط تعلق رکھیں کیونکہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن پاک کیا میرے بھائیوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ دائیں بائیں کسی اور کو دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں جی میری توجہ آپ پہ ہے چیک کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے یعنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کس رسی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اور یہ مضبوط رسی ہے راستے میں ٹوٹے گی نہیں آپ اس کو پکڑ لیں اور چڑھنا شروع کر دیں یا آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی وہاس العلوم یہ تمام علوم کی بنیاد ہے کیا قرآن پاک تمام علوم کی بنیاد ہے وقت کا نہ صرف یہ لسون آ فیوب کر وم شعید العجیب منہر سے ہمال القرآن سرف صالح صحابۂ کے نام تاب تبا تاب وہ قرآن پاک کے بارے میں شدید رغمت رکھتے تھے اور اس بارے میں ان سے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں فتجی دو عہدہ حافظ القرآن ومر حسن حسن آپ کو ایسے پرانے لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا تب ان کی عمر صرف سات سال تھی قرآن پاک حفظ کر چکے تھے اور پھر وبا دو قرآن شاہرین اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک مہینے کی مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا یعنی کہ جب انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا تب ان کی عمر کتنی تھی جتنی بھی تھی یہ نہیں بتا کے لیکن جب شروع کیا چاہے سات سال تھی چاہے دس سال تھی چاہے بیس سال تھی چاہے, چاہے تیس سال تھی جب حفظ شروع کیا تو ایک مہینے میں کر لیا یعنی کچھ وہ ہیں جنہوں نے سات سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے ایک مہینے کی مدت میں حفظ مکمل کر لیا تھا دلاف القرآن اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سرف صالحین صحابہ کرام تابعین تبا تابعین قرآن پاک میں کتنی رغبت رکھتے تھے صبح و شام قرآن پاک ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں پھر یاد کر رہے ہیں پھر اسے سمجھ رہی ہیں پھر عمل کر رہی ہیں صبح و شام قرآن پاک کے ساتھ ہیں علی طالب, علی علی يد احد طالب علم پہ واجب ہے کہ قرآن پاک میں شدید رغبت رکھیں اور کسی معلم سے قرآن پاک یاد کریں قاری سے یاد کریں خود قرآن پاک اگر حفظ کریں گے تو آپ کے حفظ میں کئی غلطیاں رہ جائیں گی قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے قرآن خدق تلقی جو برائے راست کسی ٹیچر سے لی جائے گی معلم سے لی جائے گی کسی کاری سے لی جائے گی یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے خود ہی زبانی یاد کر لی ہے کیوں کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے کئی غلطیاں ہو جائیں گی آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے بھی قرآن پاک بذات خود نہیں پڑھا کس نے پڑھایا آپ کو جبلیل علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کس سے لی اللہ رب الز سے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان اللہ سے قرآن اور سکھایا ہے اور آپ نے خَلَلٌ كَبِيرٌ فِي مَن حَجِ طَلَبِ <الْعَلْمِي> کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کئی طالب علموں کو دیکھتا ہوں قرآن پاک کے حافظ نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی اوپر دیکھ کر تلاوت بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے اور دین کا علم لے رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے راستے میں یہ بہت بڑا خلل ہے بہت بڑا عیب ہے کہ آپ دین کا علم لے رہے ہیں اور دین کیلنگ کی جو بنیاد قرآن پاک ہے اس کے آپ حافظ نہیں ہیں بلکہ اوپر دیکھ کر آپ کو تلاوت کرنا بھی نہیں آتی عام طور پہ پاکو ہند کے لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو جو پنجاب کے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت پنجابی میں کرتے ہیں جو ہمارے پشتو بھائی ہیں وہ پشتو میں کرتے ہیں سندھی بھائی ہیں تو سندھی میں کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی تلاوت سن کر کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کتاب عربی میں پڑھی جا رہی ہے وہی پنجابی لہ جا وہی پشتو لہ جا کوئی تجوید نہیں ہے تو اس لیے کتاب کے مولب کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں حفظ بھی کریں اور اوپر دیکھ کر بھی تجوید کے مطابق اچھی طرح تلاوت کریں کہتے ہیں یہ شیخ کی باتیں کس سے ہو رہی ہیں طالب علموں سے کیا آپ سے جی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط جگہ پہ یہ گفتگو کر رہا ہوں آپ بھی طالب علم ہے پکی بات ہے نا جی ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ طالب علموں کی باتیں یہاں پہ کی جا رہی آپ دین کے طالب علم ہیں کب تک جب تک کہ موت نہیں آتی موت آنے تک آپ دین کے طالب علم ہیں اور اس وقت بھی آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین نے جب دین سیکھا تھا کتنی ان کی عمر تھی سات سال کے آٹھ سال عام طور پہ پچاس سال چالیس سال ساٹھ سال ستر سال کے تھے تو شیئے کہتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ دین سیکھنے والے طالب علموں پہ واجب ہے کہ قرآن پاک کی حفظ کے سلسلے میں ان میں رغبت پائی جاتی ہو اور اس پہ وہ عمل کرنے والے ہوں قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوں اور قرآن پاک کو سرف صالحین کے فہم کے مطابق سمنے والے ہوں کہتے ہیں کہ یہ دینی علم لینے کا پہلا مصدر ہے کیا ہے پہلا مصدر قرآن پاک دین کا علم لینا ہے تو علم لینے کے لیے پہلا مصدر کیا ہے قرآن پاک اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں اصنت صحیح ہے صحیح سنت کوئی غلط سنت بھی ہوتی ہے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا علماء کے کہتے ہیں صحیح حدیث و ضعیف حدیث یہ کیا چکر ہوتا ہے کیا اللہ کے سن کی کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے جی حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ اشلاط اسلام کی ہر بات صحیح ہے آپ کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کہی ہے کہ نہیں کہی جو بات بھی آپ کے تو منسوخ کر دی جائے اسے حدیث کہتے ہیں اب اگر وہ بات جو آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے کہی ہے تو اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث اور اگر کوئی بات آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے لیکن ثابت نہ ہو سکے کہ آپ نے کہی ہے تو وہ ضعیف ہے من ہے تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات ضعیف ہے کمزور ہے ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت آپ کی طرف جو کی جا رہی ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی اس نسبت میں شک ہے وہ قابل اعتماد یا قابل اعتبار نہیں ہے تو ضعیف حدیث کا مطلب سمجھ گئے کون سے عجیب صاحب بتائیں گے ادھر سے ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں کیوں آئی صاحب یہ کہ جو بات آپ کی طرح منسوخ کی گئی ہے لیکن ثابت نہیں ہو رہی شک پڑ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث ورنہ جو بات ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے کہی ہے اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے تو اسی لیے کتاب کے مولف نے کہا ہے کہ دین کا علم لینے کا جو دوسرا مصدر ہے وہ ہے صحیح سنت یعنی کہ جو ثابت ہو جائے کہ آپ کی سنت ہے کہتے ہیں آپ کی جو سنتیں ہیں آپ کی جو احادیث ہیں یہ اسلامی شریعت کا دوسرا مصدر ہیں پہلا مصدر کیا ہے قرآن دوسرا مصدر کیا ہے صحیح احادیث کہتے ہیں وہی المۃ القرآن الکریم یہ احادیث جو ہیں یہ قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہیں احادیث کا قرآن پاک سے تعلق میرے بھائیوں تین طرح کا ہے احادیث کا تعلق قرآن پاک سے تین طرح کا ہے تین طرح کا نمبر ایک پہلا تعلق یہ ہے کہ جو چیز قرآن نے بیان کی ہے وہی چیز حدیث میں آ رہی ہوتی ہے تو حدیث اسی بات کو دہرا رہی ہوتی ہے اس کی تاکیف کر رہی ہوتی ہے یہ پہلا تعلق ہے تعلق کیا ہے پھر ایسے سونے نہیں میں دوں گا آپ سر لاتے رہیں بس نہیں بتائیں کیا کہا ہے جی حدیث کا قرآن سے پہلا تعلق کیا ہے وہی حدیث میں آئی ہے اس کی تاکید آئی ہے نیے وہی بات ادھر آئی ہے وہی ادھر آئی ہے حدیث نے قرآن کی بات کی تاکید کر دی ہے نہیں یہ تشریح نہیں ہے یہ پہلا تعلق کہہ رہا ہوں تشریح نہیں ہے پہلا تعلق کیا تاک مثال کے طور پہ سورہ بکرا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے بیان کیا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے اللہ کی ذات پہ اللہ کی کتابوں پہ اللہ کے فرشتوں پہ اللہ کے نبیوں پہ آخر پہ یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے حدیث جبریل کہ نبی علیہ سب سے ہم تشریف رما سے جبی اسلام آپ سے آئے اور آپ سے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں تو آپ نے بتایا تھا ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان لانا کرشتوں پہ کتابوں پہ نبیوں پہ تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن کی تاکید ہے جو بات قرآن میں آئی وہی حدیث میں آئی ہے تو پہلا تعلق حدیث کا قرآن سے یہ ہے کہ حدیث قرآن پاک کی تائید کرتی ہے تاکید کرتی ہے اسی بات کو دہراتی ہے اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بات آئی ہوتی ہے حدیث جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے ترمیم کر دیتی ہے قرآن پاک میں کوئی چیز عام آئی ہے تو حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے اس کی مثال بھی دھیان سے سنیے گا میں نے یہ بات پھر دوبارہ پوچھنی ہے بھی آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چوتھے اس بارے میں وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ فی اولادکم اللہ اولا کری مسئم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری وارث کون بنے گی تمہاری اولاد چلیں جی اب آپ کے محلے میں ایک عیسائی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا مسلمان ہے یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث بنے گا جی نہیں بنے گا باپ ہندو ہے بیٹا مسلمان ہے وارث نہیں بن سکتا اور اس کے برقس اگر باپ جو ہے وہ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو اس کا وارث نہیں بن سکتا اب قرآن پاک نے تو عام کہہ دیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ والد کی کیا ہے وارث ہے حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بیٹا وارث نہیں بن سکتا حدیث نے آ کے یہاں پہ یہ تخصیص کر دی ہے قرآن پاک نے عام کہہ دیا تھا نبی علیہ اسد اسلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نہیں اس سے مراد ہر بیٹا نہیں ہے عام طور پہ ہر عام طور پہ جو اولاد ہے اپنے والدین کی وارث بنتی ہے لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو وارث نہیں بن سکتی ان میں سے ایک ابھی میں نے بتائی ہے جس کا دین مختلف ہو باپ کا دین اور ہو بیٹے کا یعنی کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو وارس اور باپ اگر کیا کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو وارس اگر کسی کا باپ قادیانی ہے بیٹا اس کا وارث نہیں بان سکتا اچھا ایسے ہی یہ مسئلہ کہاں پہ آیا حدیث میں آیا ہے اب کہنا چاہتا ہوں حدیث کا تعلق قرآن پاک سے اور ایسے ہی اگر کوئی نبی کا بیٹا ہے نبی کی بیٹی ہے تو وہ بھی باپ کی وارث نہیں مان سکتی اسی لیے جناب فاطمہ جناب بکر صدیق کے پاس آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی جو وراثت ہے وہ مجھے دی دیئے دی. جناب فاطمہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں تو آگے سے جناب بکر صدیق رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اسلاد اسلام نے فرمایا تھا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں ہم جو نبی ہوتے ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ خیرات ہے جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا ہے صدقہ خیرات ہے تو اس ادیش نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا یا بیٹی ہے تو بھی باپ کے وارث نہیں بن سکتے ایسے ہی جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا بیٹے یہ جی باپ کو قتل کر دیا یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا ٹھیک ہے جی زمینیں ساری بیچ رہا ہماری تو باپ کو قتل کر دیا کہ یہ جائے گا تو زمینیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی شریعت نے آگے سے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی طرف سے قاتل جو ہے مختوم کا وارث نہیں بان سکتا چاہے قتل کیا ہے باپ کو چاہے چچا کو چاہے ماموں کو چاہے ماں کو جس کو قتل کیا ہے اس کے آپ وارث نہیں بن سکتے میرے بھائی میں درد دے رہا ہوں ایک منٹ میں پاکستان نہیں بتا رہا میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا تو برالا یہ جو ہے یہ اب میں بتا رہا ہوں یہ حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے تو یہاں پہ کیا تعلق ہوا کہ قرآن پاک کئی دفعہ عام چیز بیان کرتا ہے حدیث آ کے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نہیں کچھ چیزیں اس سے مستنا ہیں کچھ چیزیں اس سے کیا ہے مسنا ہے تو اس سے پتا چلا کہ احادیث کتنی ضروری ہیں آدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے بلکہ ایک اور مثال دوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے پانچ میں اس بارے میں کہا ہے کہ وہ اہل ماں وم اللہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے آپ لوگ نکاح نہیں کر سکتے تمہاری ماں تمہاری خالہ تمہاری پھوپھی یہ وہ بتا دیا اس کے بعد اللہ نے کہا باقی سب عورتیں تمہارے لیے لال ہے باقی سب عورتیں تمہارے لیے, عورتیں تمہارے لیے, تمہارے لیے کیا ہے ہلال ہے پھر نبی علیہ اسلاد اسلام نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے سے بیگم موجود ہے تو اس بیگم کی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس بیگم کی پہلی بیگم کی بتیجی یا باندھی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے تو یہ چیز کہاں پہ آئی حدیث میں آئی تو اس سے میرے بھائی پتا چلا کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے جیسے اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے ایسے ہی نبی علیہ السلاط السلام کی ہر بات ماننا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے جو بھی دین بیان کیا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو قرآن پاک سے حدیث کا پہلا تعلق یہ تھا کہ جو بات قرآن پاک میں آئی ہوتی ہے وہی حدیث میں آئی ہوتی ہے دوسرا تعلق یہ تھا کہ ایک چیز قرآن پاک میں آئی ہے لیکن حدیث آ کر اس میں کوئی استثناء پیدا کر دیتی ہے کچھ چیز عام ہوتی ہے اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے اور تیسرا تعلق حدیث کا قرآن پاک سے یہ ہے کہ ایک چیز کا قرآن میں سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوتا حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے مرد حضرات سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں کوئی چین سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے یہ قرآن میں یہ کہاں پہ آیا ہے یہ قرآن میں نہیں آیا یہ کس نے بتایا ہے نبی علی السلاط اسلام نے بتایا ہے ریشم کے کپڑے مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں نہیں یہ قرآن میں نہیں آیا یہ کس نے بتایا نبی علی السلات اسلام نے بتایا تو میرے بھائی اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علی کی عادیث پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے آدیث کی ایک اپنی حیثیت ہے اور آپ نے کہا تھا اللہ انی او تیت الکتاب اور حدیث ہے کہ لوگوں مجھے ایک تو اللہ کا کلام ملا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس جیسی ایک اور چیز ملی ہے یعنی کہ آپ کی احادیث عمل کرنے کے لحاظ سے میں لفظ کیا بول رہا ہوں عمل کرنے کے لحاظ سے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اس حدیث کا ہے جو آپ سے ثابت ہو جائے تلاوت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا تلاوت کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور احادیث نبی اسلام کا کلام ہے لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں کیونکہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ بھی کس کی طرف سے آیا ہے اللہ, اللہ کی طرف سے آیا یہ میرے بھائی وضاحت نہی ضروری ہے آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کئی ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں جو نبی علیہ السلاد اسلام کی احادیث کو رد کر رہی ہوتی ہیں بخاری شیف کی صحیح احادیث ہوں گی مسلم شیف کی صحیح حدیث ہوں گی ان کا انکار کر رہے ہوں گے اور اپنی طرف سے کبھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے جی ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ قرآن کے خلاف ہے حالانکہ کبھی بھی قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا جہاں پہ تضاد ہوگا وہاں پہ غور کیجیے گا یا تو وہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں اللہ کے سو سے صلاح وسلم اور یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں تضاد ہے جبکہ تضاد نہیں ہے جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اولاد وارث ہے کس کی بولیے والدین کی اب کوئی آدمی آ کہے نہیں جی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ کافر بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا یہ تو قرآن و حدیث میں آپس میں تضاد ہو گیا تجاد نہیں ہو اللہ کے بندے قرآن نے عام بیان کیا حدیث نے وضاحت کر دی کہ اس قانون میں کچھ اسنا ہے یہ تعلق ہے پس میں یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تضادر کوئی کو نہیں ہے کوئی تناقت نہیں ہے تو برحال نبی علیہ اللہۃ اسلام کی احادیث میرے بھائیوں یہ شریعت کا دوسرا بڑا مصدر ہیں تو انہیں بھی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ دین کا علم دینا چاہتے ہیں تو ش کہتے ہیں فیا جی بالا قلب علم الجم ہو بے نہما ورسو والی ما طالب علم پہ واجب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرے قرآن بھی سیکھے احادیث بھی سیکھے ورسو والی ما دونوں میں شدید طرح کی رغبت رکھے وہ اعلیٰ طالب علم حفظ سننا دین کے طالب علم کو چاہیے کہ نبی علی السلاط اسلام کی سنت کی حفاظت کرے کیسے حفاظت کرے کہا اما بے حفظ نصوص الحادیث آپ کی, کی احادیث کو زبانی یاد کرے تمعید یا پھر آپ کی طرف جو آدیش منسوب کی گئی ہیں ان کی سٹڈی کرے ان کی صنعت کی سٹڈی کرے ان کے متن کی سٹڈی کرے اور پتا چلائے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے کون سی صحیح ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ کی سنت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے آدیش پہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے احادیث پہ جو اطلاع ہو رہے ہیں احادیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان پہ رد کیا جائے احادیث کا دفاع کیا جائے اور ان لوگوں کے بارے میں معاشرے میں بتا دیا جائے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نبی اسم کی احادیث کی کتنی قیمت ہے کہتے ہیں فیا جیبو اعلیٰ طالب العلمی پھر کہہ رہے ہیں کہ ائل تزیمہ بالکل عالی دین کا جو طالب علم ہے اس پہ واضح ہے کہ قرآن کا بھی اہتمام کرے آپ کی صحیح عادی کا بھی اہتمام کرے وہ لہو کل جنا ہے یہ دونوں علم طالب علم کے لیے ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے دو پر اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا جس کے پاس قرآن ہے احادیث کا علم نہیں ہے وہ دین کا طالب علم نہیں بن سکتا وہ دین نہیں سیکھ سکتا اور جس کے پاس حادیث کا علم ہے قرآن کا علم نہیں ہے وہ بھی دین کا طالب علم نہیں بن سکتا دین نہیں سیکھ سکتا کہتے ہیں لذا تراٮٔیہ سننا و تغ پلوانی قرآن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری توجہ حدیث پہ ہو اور قرآن سے آپ غافر رہیں اور ترا القرآن و تق پھل یا آپ کی ساری توجہ قرآن پہ ہو اور آپ حادیث سے غافر رہیں کہتے ہیں طلبۃ علم میں بہت سے طالب علموں کو جانتا ہوں یا تنب سننا وہ شروع ہی ہا کہ کئی طالب علم ایسے ہیں جو حدیث کا اہتمام کرتے ہیں حدیث کی شرح کا اہتمام کرتے ہیں حدیث کے جو راوی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں حدیث کی مصطلحات کو سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے اللہ کی کتاب کی ایک عید کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو قرآن کے بارے میں بالکل جاہل ہے کہتے ہیں وہاد غلط القبیر یہ بہت بڑی غلطی ہے فلاں بدائیں گے کونل کتاب سننا جنا ہے پار بلمی طالب علم و سنت کو پلندے کے دو پروں کی, کی تذکرہ کرنے لگے ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا یہاں سے میں گفتگو کل شروع کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق نہایت فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور